وجوہ یومئذ خاشعہ عاملت ناصبہ تسلا نارا حامیہ بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی کتنے ہی مو اس دن زلیل ہوں گے کام کریں مشکت جھیلیں جائیں بھڑکتی آگ میں تسقا من عین آنیہ نہایت جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے کہ نہ فربہی لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں وہ جو ہوئی اسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ کتنے ہی مو اس دن چین میں ہیں اپنی کوشش پر راضی پرند باغ میں کہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے اس میں رواں چشمہ ہے سرر اس میں بلند تخت ہیں اور چنے ہوئے کوزے اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین اور پھیلی ہوئی چاندنیاں إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے اور زمین کو کیسے بچھائی گئی تو تم نصیحت سناؤ تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو تم کچھ ان پر کروڑا یعنی نگہبان نہیں تفسیر خزائن العرفان میں ہے یہ آیت کتال کی آیت سے منسوخ ہے اِلّا من تغلّا وكفر فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ إِنَّ إِلَيْنَا عِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ہاں جو مو پھیرے اور کفر کرے تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے صدق الله العظيم